باب القران القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخلَ مقط بد ابطو في فطاف بالبيت سبع عشوات يرمول في الساسة الأول منهايممشي في ما بقي على حينتيه وَصاع بعدها بين الطف والمرو بابلُ القان یاد رکھیے حج تین قسم پر ہے بھائی حج تین قسم پر ہے نمبر ایک حج افراد ہے نمبر دو حج کران اور نمبر تین حج تمتع بھائی تمتوڑ حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں اور حج تمتع کہنے والے کو متمتع کہتے ہیں متمتع کہتے ہیں مفرد قارن اور متمتع ابھی تک صاحب قدوری نے آپ کو جو حج کا طریقہ بتلایا وہ حج افراد والے کا ہے یعنی مفرد کا ہے حج افراد کا طریقہ آپ کو انہوں نے بتلا دیا بھائی حج افراد کا کیا طریقہ تھا کہ میقات سے احرام بھاجی باندھتا ہے جبکہ کہ سے باہر کا ہو اور یوں کہتا ہے لبئی کبیل حج اور یہ شخص جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو پہلے ایک طواف کرتا ہے یہ طواف خدوم کہلاتا ہے اور اس طواف کے اندر وہ پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا وہ میں نے بتلایا تھا کندھوں کو ہلاتا ہوا پہلوان کی طرح جو چال ہے وہ چلے گا اور استباع بھی کرے گا یعنی ایک دائیں کندھے کو کیا رکھے گا ننگا رکھے گا استباع کرے گا اور پھر اس طواف کے بعد گئی طواف پورا ہوا دو رکعت نماز طواف کے لیے پڑی اس کے بعد پھر صفا مروا کے درمیان سات چکر لگائے گا یہ سعی ہے پھر اس کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہے گا یہاں تک کہ یوم تربی یعنی آٹھویں ذلحجہ کو مینا چلا جائے گا وہاں پانچ نمازیں پوری کرے گا یعنی ظہر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر اگلے دن کی فجر پڑھی تو یہ یوم عرفہ ہے اور یاد رکھیے میں نے بتلایا تھا یہ پانچ نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت ہے واجب نہیں تو اب نویں کی جب فجر پڑھ لی تو یہ یوم عرفہ ہے اب عرفات چلا جائے گا عرفات کے اندر وقوف یہ فرض ہے حج کے اندر اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کے بعد اور اگلے دن کی فجر تک یہ وقت رہتا ہے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عرفات آ جائے اس کا یہ رکن فرض جو ہے اس کا ادا ہو جائے گا پھر عرفات کے اندر ہی وہ زہر اور عصر کی نماز اکٹھی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ زہر کے وقت میں پڑھ لی جائے گی پھر جب مغرب ہو جائے سورج غروب ہو جائے غروب آفتاب تک رہنا یہ بھی واجب ہے غروب جب سورج ہو جائے اب واپس چل پڑے مزدلفہ آ جائے نماز مغرب کی نہیں پڑھنی ابھی مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کیا کی جائے گی اکٹھی پڑھ لی جائے گی البتہ یہاں اقامت ایک ہی ہوگی پھر یہاں پر رات گزارے گا حا جی، یہ ہمارے نزدیک واجب ہے آئند الحناق بے پھر فجر کی نماز پڑھ کر یہاں پر کچھ دیر وقوف کرے اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اب مینا روانہ ہو جائے یہ آج عید کا دن ہے یوم النحر ہے دسویں ذی الحجہ ہے اب آئے گا اس دن آ کر کیا کرے گا رمی جمار کرے گا جمرہ جمرا پہ کنکریاں وہاں جا کر مارے گا کنکریاں مارے گا اور اس کے بعد پھر کیا کرے گا بال کیا کر لے گا حلق کروالے لے گا بال منڈوالے یا تفصیل کروالے بال چھوٹے کروا لے گا اور حلال ہو جائے گا بھائی حلال ہو جائے گا سمجھ میں آیا لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں اب ان تین یہ جو قربانی کے تین دن ہیں انہی میں طواف زیارت کرے گا بھائی یہ طواف بھی فرض ہے لیکن اس طواف میں چونکہ وہ صحیح پہلے کر چکا ہے اس طواف کے اندر وہ رمل بھی نہیں کرے گا اور استفاع بھی نہیں ہے اور جی اور اب کیا ہوا اب بیوی بھی حلال ہو گئی بھائی بھی حلال ہو گئی اور اس حج افراد کرنے والے پر قربانی بھی نہیں ہے ہاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے <تصفح> پھر اس کے بعد کیا کرے گا گیارہویں تاریخ آئی تو اس میں تینوں جماعت کی رمی کرے گا بارہویں تاریخ کو بھی تینوں جماعت کی رمی کرے گا چنانچہ میں نے بتلایا تھا پتھر کہاں سے لے آئے کنکریاں کہاں سے لے آئے مزد سے لے آئے کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے لیکن مزد لفا سے لے آئے समجھا, یہ بہتر ہے اور اس کے بعد وہی تیروی گیارہ بارہ تیروی تاریخ کی جو رمی ہے وہ ضروری نہیں ہے اگر حاجی نہیں کرنا چاہتا تو اس دن کے طلوع فجر سے پہلے پہلے کہاں چلا جائے مکہ چلا جائے لیکن اگر طلوع فجر وہیں ہو گئی تو اب اس دن کی رمی بھی ضروری ہو گئی اب پھر تینوں جمرات پر کیا کرے گا کنکریاں مارے گا بھائی یہ تھے حج کے افال اور پھر جب واپس گھر آنے لگتا ہے تو پھر تواف واف وداق یا طواف صدر کرنا پڑے گا یہ بھی رخصتی کا طواف ہے بھائی بیت اللہ کو الوداع کہہ رہا ہے یہ بھی واجب ہے بھائی یہ تھے حج افراد کے افعال بھائی دوسری قسم کیا ہے حج تمتع حج تمتع یاد رکھنا حج تمتع اور حج کران کے اندر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے کیا, کیا جاتا ہے عمرہ بھی کیا جاتا ہے بھائی حج افراد میں طواف بھی کیا تھا اور سعی بھی کی تھی اور عمرہ بھی طواف اور سعی ہی کا نام ہے لیکن حج افراد میں جو طواف اور سعی کی تھی وہ حج کے لیے تھی بھائی طواف خدوم تھا پہلے اور اس کے بعد کیا تھی حج کے لیے سعی تھی عمرے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے بھائی انسان احرام باندھتا ہے طواف کرتا ہے اس طواف میں اشتبا بھی ہوتا ہے رمل بھی کرتا ہے اور طواف کے بعد بھائی وہ دو رکعت نماز پڑی طواف کے لیے پھر اس کے بعد صفا مروہ میں سات چکر لگائے پھر اس کے بعد بس بال منڈوائے یا بال چھوٹے کروا لیے عمرہ ختم ہوا اب حلال ہو جائے حلال ہو گیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی یہ عمرہ ہے تو حج قرآن اور حج تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور, اور حج بھی ہوتا ہے تو ان دونوں پر یہ جو متمتع اور قارن ہیں ان پر قربانی بھی واجب ہے حج افراد والے پر تو قربانی نہیں تھی لیکن متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے کیوں وجہ یہ کہ اللہ نے ایک سفر میں دو عبادتیں نصیب فرمائیں تو بطور شکر کے اب قربانی کرے گا اسے کہتے ہیں دم قرآن اور دم تمتع یاد رکھنا یہ جو دم قرآن اور دم تمتع ہے یا حج افراد والا ویسے ہی قربانی کر لیتا ہے یہ عام قربانی کی طرح ہیں ان کا گوشت وہ خود بھی کھانا چاہے تو کیا کر سکتا ہے کھا سکتا ہے لیکن اگر حج میں اس سے کوئی کوتاہی ہوئی کوئی چیز چھوٹ گئی کوئی واجب رہ گیا جس کی وجہ سے اس پر دم آیا تو وہ جو دم والے قربانی ہے اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ جو باقی قربانیاں ہیں یہ تو بطور شکر کے ہیں یہ تو قربانی ہے اور جبکہ کوئی واجب وغیرہ چھوٹا تو وہ تو کفارہ ہے اور کفارے کے جو جانور ذبا کیا ہے اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا تو کران اور تمتع دونوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے عمرہ اور حج اب تمت کا طریقہ سن لو بھائی حج تمتع بھی اسی طرح ہوگا بس پہلے عمرہ ہوگا پھر اس کے بعد حج ہوگا حاجی سب سے پہلے کیا کرے گا میقات سے احرام باندھے گا اور کہے گا لبئی کا بال عمرہ کیا کہے گا یہاں سے عمرے کا احرام باندھے گا بس اس کے بعد چلا بھائی مکہ مکرمہ پہنچا یہاں آ کر وہ طواف کرے گا جیسے عمرے کے لیے کیا جاتا ہے بھائی اس طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرے گا اور اس طواف کے اندر وہ استباہ بھی کرے گا بھائی استفاع اس کے بعد بھائی سائی کرے گا یہ متمتع کی بات کر رہا ہوں سائی کرنے کے بعد عمرہ پورا ہوا اب بال منڈوا لے گا یا چھوٹے کروا لے گا اور عمرہ مکمل ہوا حلال ہو گیا بھائی اب عام کپڑے پہن لے اور مکہ مکرمہ ہی میں رہے گا یہاں تک کہ آٹھویں یا نویں ذی الحجا کو اب حج کا احرام باندھے گا اور وہیں حرم سے ہی باندھ لے گا کیا کرے گا عمرہ پہلے کر لیا تھا یہ حلال ہو گیا بھائی عام کپڑے پہن لیے بھائی اب آٹھویں یا نویں کو پھر کیا کرے گا وہ حرام سے ہی مکہ سے ہی احرام باندھ لے گا حج کا بھائی اور اب باقی افعال سارے اسی طرح کرے گا بھائی کیا کرے گا؟, کرے گا اسی طرح کرے گا اسی طرح کرے گا کیا کرے گا جائے گا وقوف عرفہ کرے گا پھر اس کے بعد مزدلفہ آئے گا رات گزارے گا پھر مینا کے اندر آئے گا بھائی رمی جمار کرے گا اور رمی جمار کرے گا اس کے بعد کیا کرے گا طواف زیارت کرے گا اور چونکہ ابھی اس نے حج کی ساڑی نہیں کی بھائی وہ جو پہلی ساڑی تھی وہ تو کس کی تھی عمرے کی تو اس طواف جو طواف زیارت ہے اس طواف کے بعد سعی بھی کرے گا اور میں نے بتایا تھا جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں استبار بھی ہوگا یعنی چادر اس طرح اوڑے کہ ایک دائیاں کندھا کیا ہو جائے ننگا ہو جائے اور اس پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا اور رمل کے بعد پھر اب طواف مکمل جب ہو جائے گا پھر جائے گا مولانا سعی کرے گا صفا مروا کے درمیان صفا مروا کے درمیان اب کیا کرے گا اور قربانی بھی کرے گا اس دن کے حج تمڑ کیا ہے تو قربانی بھی کرے گا اور حلال ہو جائے گا بھائی بال چھوٹے کروائے گا یا منڈوا لے گا اور حلال ہو جائے گا ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا فرق ہوا حج افراد اور تمدوڑ میں متو کے اندر عمرہ پہلے کیا پھر حلال ہوا پھر حج کا احرام وہی مکہ سے باندھا حج کے مخصوص کو جو جب وقوف خفیہ سے پہلے پہلے بھائی سورج سمجھ میں اور اس پر قربانی بھی واجب ہے یہ فرق آ گیا بھائی تیسرا طریقہ یہ ہے حج قرآن بھائی اس میں میقات سے احرام باندھتا ہے باہر سے آنے والا اور کہتا ہے لبائی لبئی کبل حجم بئی حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا وہ احرام باندھتا ہے حج افراد والے نے صرف کس کی نیت کی تھی حج کی متمتع نے سے کس کی نیت کی ہے عمرہ کی اور کران والا دونوں کی نیت کرے گا دونوں کی نیت کرے گا چنانچہ یہ بے ہی اسی طرح ہے جیسے متمتع تھا صرف فرق یہ کہ متمتع نے آ کر جیسے عمرہ کیا تھا یہ بھی کیا کرے گا عمرہ کرے گا پھر جیسے متمتع نے حج کے افعال سر انجام دیے تھے یہ بھی وہ سارے افعال سر انجام دے گا متمتع نے جیسے قربانی کی تھی دم تمتع یہ اسی طرح دم خران کرے گا یہ بھی قربانی کرے گا بھائی ہاں فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا تھا عام کپڑے پہن لیتا تھا اور پھر حج کی وہ خوفیہ ارافا سے ایک دن پہلے یا وقوف عرفہ والے دن کیا کر لیتا تھا حج کا احرام باندھتا تھا لیکن حج حجان کے اندر حلال نہیں ہوگا عمرہ کر لے گا اور عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا بال نہیں منڈوائے گا بال چھوٹے نہیں کروائے گا اسی طرح حالت احرام میں ہی مکہ میں رہے گا اب حج کا انتظار کرے بھائی کیا کرے گا حج کا انتظار کرے گا پھر باقی افعال سارے اسی طرح کر کے آخر میں حلال ہو جائے گا ترتیب سمجھ میں آ گئی ہاں <سؤال> تو یہاں یوں کرے گا شروع میں وہاں پر کیا کیا تھا بھائی سمے سمتور میں پہلے گیا تھا عمرہ کر کے حلال ہو گیا پھر اس کے بعد کیا, کیا تھا حج کا احرام باندھا تھا اور طواف زیارت کے بعد کیا کی تھی ساری. یہاں یوں کرے گا جب پہلے پہنچے گا پہلے ایک طواف کرے گا اور پھر سعی کرے گا یہ ہو گیا عمرہ پھر ایک اور طواف کرے گا اور سعی کرے گا یہ طواف قدوم ہے اور یہ سعی حج کی سعی ہے کیا ہے حج کی ساڑی ہے لہذا اب اس پر طواق زیارت کے بعد ساڑی نہیں ہے بھائی کیونکہ حج والی ساڑی اس نے کیا کر لی پہلے کر اسی طرح اگر تمتع والے نے بھی حج کی ساڑی پہلے ہی کر لی تو اس پر بھی زیارت کے بعد سائی نہیں وہ سائی پہلے بھی کر سکتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو اور متمتع پر فم بھی نہیں آیا بھائی سمجھ میں آیا تو کیا ترتیب پہلے تواف پھر سعی عمرہ مکمل ہوا حلال ہو جائے گا اور اگر سعی ابھی کرنا چا... احرام باندھ لے گا جب حج کا تو سعی پہلے سے کرنا چاہتا ہے تو پہلے کر لے اور اگر سہی طواف بعد کرنا چاہتا ہے تو تواف زیارت کے بعد کر لے اور حج کران کے اندر کیا ہے پہلے سعی اور طواف کیا یہ کیا ہے عمرہ لیکن اب حلال نہیں ہونا پھر ایک اور طواف کرے گا ایک اور سعی کرے گا یہ دوسرا طواف ہے یہ طواف قدوم ہے بھائی اور یعنی مکہ بیت اللہ کے پاس آنے پر جو کیا, کیا جاتا ہے طواف کیا جاتا ہے یہ سنت ہے آپ نے پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا سعی کرے گا یہ حج کی سعی ہے باقی افعال سارے اسی طرح سر انجام دے گا صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو متمتع عمرے کے بعد حلال ہو جاتا ہے لیکن قارن عمرے کے بعد حلال نہیں ہوتا تو چنانچہ حج کی آپ نے تین قسموں کا آپ کو پتہ لگ گیا پہلی قسم کیا ہے حج افراد ثانی حج تمتع سال حج کر یاد رکھنا حج تمتع اور حج قرآن حج افراد سے افضل ہیں کیونکہ حج تمتع میں بھی دو عبادتیں ہیں حج قرآن میں بھی دو عبادتیں ہیں اور حج افراد میں صرف حج ہے ایک عبادت اور دو عبادتیں ایک عبادت سے کیا ہیں افضل ہیں پھر تمتع اور کران میں سے کران افضل ہے مولانا اس لیے کہ حج تمتع میں انسان عمرے کے بعد حلال ہو کر راحت حاصل کر لیتا ہے جب کہ حج قران میں کیا ہوتا ہے درمیان میں حلال نہیں ہوتا بلکہ دونوں احراموں سے حج کے افعال پورے کر کے پھر حلال ہوتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ تو ہمارے نزدیک سب سے افضل کیا ہے حجان ہے تو یہ تین اقسام حج ہیں مولانا دیکھیے بھائی اب باب القران ہم شروع کریں گے بھائی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ دم حج حجمتو اور حج قران ہے یہ صرف آفاقی کے لیے جائز ہیں بھائی یعنی جو میقات سے باہر کا باشندہ ہو ہاں جو شخص میقات کے اندر رہتا ہے یا حرم کے اندر یعنی مکہ میں رہتا ہے تو ان پر ان کے لیے صرف حج افراد وہ کر سکتے ہیں حج تمقو اور حج قرآن نہیں کر سکتے بھائی بعض علماء نے لکھا کہ کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں ان کو قربانی کرنا پڑے گی بھائی دم لازم آئے گا گنا ہوں گے بھائی ان کے لیے صرف کون سا حج ہے حج افراد ہے بھائی باب ال یہ باب ہے مولانا حج کران کے بیان میں کران قرآن کرم سے ہے کرم کا معنی ہوتا ہے ملانا ملانا الحمد للہ و <س Risky> <Sess> قرآن کا ہے ملانا تو اس نے بھی کیا, کیا حج کے, کے ساتھ ملا دیا ہے احرام و افضل عندنا من مین تمت حج قرآن ہمارے نزدیک افضل ہے حج تمتع اور حج افراد, افراد سے وسیفترانی اور قرآن کی صفت یہ ہے یہ ہے آواز بلند کرنا نعرہ لگانا بھائی چونکہ حاجی بھی کیا کرتا ہے اللہ کا نام اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتا ہے لفتلبیہ بلند آواز سے پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک اسی لئے اوہلہ کہا لیکن یہاں مراد ہے اے حرام باندھنا کیا مراد ہے ہاں اور قرآن کے صفت یہ اس طریقہ یہ ہے اَن يُحِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعَمِّنَ الْمِيقَاتِ احرام باندھے عمرے اور حج کا اکٹھا نیخ سے فولاد اور کہے نماز کے بعد بھئی احرام کا طریقہ پڑھا تھا ہے کیا کرے گا اوصل کرے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا دو چادریں باندھ لے گا اور پھر کیا کرے گا خوشبو وغیرہ لگانی ہے لگا لے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے گا احرام کی اور پھر کیا کہے گا وہ دعا پڑے گا تلبیہ پڑے گا بھائی سمجھ میں آئے نیت کرے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کے بعد پھر وہ دعا پڑے گا اور تلبیہ وغیرہ پڑے گا بھائی و عَقِيبَ الصَّلَاةِ اور نماز کے بعد کہے گا اللہ انی اللہ انی ارید الحجل عمرۃ فیصر حمالی وط قبل حمای اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمر دونوں کا پس آپ ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور مجھ سے ان کو قبول فرما لیجیے میری طرف سے انہیں قبول فرما لیجیے فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ تو کیا بتلا ہے قرآن کا طریقہ ملانا جانے والا پہلے کیا کرے گا ایک سعی اور ایک طواف ایک طواف اور سعی یہ کیا ہے عمرہ پھر ایک طواف اور سعی یہ طواف دوسرا کون سا ہے طوافے قدوم حج والا اور سعی کون سی ہے حج کی وہی وہ بتلانے لگے ہیں خلا مکہ ابھی طواف جب داخل ہو مکہ میں تو ابتدا کرے گا طواف سے فطاف سب یار ملوف منها پس چکر لگائے گا بیت اللہ کے یار ملو سات ایسے چکر کہ منها کے رمل کرے گا پہلے تین چکر ان میں سے پہلے تین چکروں میں وم شی فیما بقیہ اعلیٰینتی اور چلے گا باقی چکروں میں اعلیٰ نتی اپنے آرام پر یعنی آہستہ چلے گا اس میں نام سے وہ صحابہ صفا وتی اور اس کے سعی کرے گا اس طواف کے بعد بھئی کس میں کس میں صفا اور مروہ کے درمیان وہ حاضی افعال العمرتی اور یہ عمرے کے افعال ہیں ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم پھر طواف کرے گا سعی کے بعد کون سا طواف طواف القدوم ویسعى بين الصفا والمروہ للحج اور سعی کرے گا پھر صفا اور مروہ کے درمیان حج کے لیے كما بيناه في حق المفردي جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کس کے حق میں مفرد کے حق میں یعنی وہ جو حج افراد کرنے والا تھا فإذا رمى الجمرات يوم النحر جب رمی کر لے گا جمرے کی یوم کے دن یعنی عید والے دن دسویں ذیل شاطن او بقارا تن او بدانا تن تو ذبا کرے ایک بھیڑ بکری بھائی کوئی ذبا کر لے او بقارا تن یا کیا کر لے گائے بیل وغیرہ کوئی ذبا کر لے او بدانا تن بدانہ یاد رکھیے اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں بھائی بدانا جمع اس کی بد آتی ہے بدھ تو بدانہ کہتے ہیں اونٹ یا اونٹنی کو گائے بیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی گائے بیل پر بھی لیکن یہاں پر گائے بیل نہیں مراد کیونکہ بقارا کا الگ خود ذکر آ گیا بھائی سمجھ میں آیا تو بدانہ سے یہاں مراد اونٹ یا اونٹنی ہے تو ذبا کرے گائے با... بھیڑ بکری یا گائے بیل یا او بادانات یا اونٹنی اونٹ, اونٹ یا اونٹنی زبا کرے اوسب آباد یا بدنے کا ساتواں حصہ بھائی گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں سات اسی طرح اونٹ میں بھی کتنے شریک ہو سکتے ہیں سات بھائی تو وہ ساتواں حصہ کر لے قربانی یعنی سات مل کرے زبا کر لے اور صبح یا بدنے کا ساتواں حصہ او صبح ابقارتی یا گائے بیل کا ساتواں حصہ فہذا دم القران سے یہ پس یہ جو ہے دم قرآن ہے اور میں نے بتایا یہ وہ حاجی خود بھی کھا سکتا ہے لہو ما یس اچھا بھائی اب بتلانے لگے اگر حاجی بیچارے کے پاس کوئی قربانی کا جانور ہی نہیں اس کو ملا ہی نہیں یا اتنی استطاعت ہی نہیں تھی نہیں خرید سکا بھائی پھر کیا کرے گا کہتے ہیں بھائی پھر دس روزے رکھنا پڑیں گے اس حاجی کو قربانی کے بدلے کیا کرنا پڑے گا آپ دس روزے اور یہ دس روزے تین جو ہیں ایام حج میں ہونے چاہیے ایام حج میں یعنی قربانی کے دن سے پہلے پہلے چاہے اکٹھے رکھ لے چاہے الگ الگ رکھے لیکن دسویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے یہ تین ہونے چاہیے اور باقی سات جب وہ حج کر لے گا گھر پہنچ جائے تو وہاں اطمینان سے سات روزے رکھ لے یا چاہے تو حج سے فارغ ہو کر اگر مکہ میں بھی اس نے رکھ لیے تو مکہ میں بھی سات روزے رکھ سکتا ہے تو دس روزے رکھنا پڑیں گے سورج سمجھ میں آ گئی اور یہ پہلے تین روزے کس میں ہونا ضروری ایام حج کے اندر سمجھ میں آیا بھائی حج کے اندر اور ایام حج کیا ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں رمضان گزرتے ہی شوال ذکادہ اور حجا کے دس دن ہیں بھائی تو ان کے اندر اندر کیا کر لے تین روزے رکھ لے قربانی کے دن سے پہلے پہلے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَزْبَحُ سَامَ سَلَا سَلَا سَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ پس نہ ہو اس کوئی ایسا جانوجی سے وہ زبا کرے تو روزے رکھے تین دن, تین دن فی الْحَجِّ کس میں؟ حج کے اندر آخر روحایہ و معارفتہ آخر جس کا آخر کیا ہو؟ یوم آرافا ہو یعنی آخری روزہ یوم آرافا والے دن ہونا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے پہلے بھی رکھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ موخر کرتا چلا جائے آخری چار تین دنوں میں کیا کر لے روزہ رکھ لے یہ بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے اس دوران کہیں سے قربانی کا بندوبست ہو جائے بھائی اس امید پر کیا کرتا رہے موخت ورنہ پہلے بھی رکھنا چاہے تو پہلے رکھ سکتا ہے ہاں ایام حج ہونا ضروری ہیں بھائی تو اس کا آخری جس کا آخری دن کیا ہے آخری دن جی یوم عرفہ ہے بھائی فن فاتا ہو اچھا آخر ہوا ان ایام کا آخر جو ہے وہ یوم عرفہ ہونا چاہیے فنفات فومو اگر یہ روزے اسے فوت ہو گئے بھائی پہلے بھائی بتلایا تین تو ہر حال میں پہلے رکھنے اگر یہ تین نہ رقص کا فوج ہو گئے یہاں تک کہ قربانی والا دن آ اس نے ابھی کوئی بھی نہیں رکھا تھا یا ایک رکھا تھا یا دو رکھے تھے تین پورے نہیں کیے تھے قربانی والا دن آ تو اب آئند الشن اب اس کو قربانی ہی کرنا پڑے گی اب روزہ بعد میں نہیں رکھ سکتا بعد نہیں قضا کر لیں ان تین کن نہیں بھئی اب کیا کرنا پڑے گی قربانی ہی کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں فین فاتح اس قوم پر پس اگر اس روزہ فوت ہو گیا حتا یا دخول یوم النحر یہاں تک کہ داخل ہو گیا قربانی کا دن لم یجزی ہی اللہ تو کافی نہیں ہے اس کے لیے مگر قربانی ہی قربانی ہی کافی اب ہوگی بھئی پھر روزے رکھے گا سات دن جب وہ لوٹ آئے اپنے گھر والوں کے پاس فراغی روزے رکھ دیے ایام کے مکہ میں ہی باد فراغی مکہ میں رکھ دیے باد فراغی مین الحج جی حج سے اپنے فارغ ہونے کے بعد جازا تو یہ بھی جائز ہے بھائی ہم نے تو کیا بتلایا کہ حج کران والا ایک طواف اور سعی کرے گا عمرے کی پھر ایک طواف اور سعی کرے گا کس کی حج کی بھائی کیونکہ دو عبادتیں اس نے کرنی ہیں تو عمرے کے طواف اور سعی دونوں تو اس پر ضروری ہیں اسی طرح طواف قدوم تو چلو سنت ہے لیکن اس کے ساتھ جو سعی ہے وہ تو حج کی ہے وہ واجب ہے اور وہ سعی بتلایا پہلے بھی ہو سکتی ہے اگر چھوٹ جائے تو بعد میں بھی طواف زیارت کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اب ایک حاجی پہنچا مثلا فرض کرو اسے بڑی تاخیر ہو گئی تھی وہ سیدھا کہاں چلا گیا سیدھا عرفات چلا گیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی مسن پہنچا اسی دن فرض کر لو تو کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے بعد میں آ کر یہ عمرہ نہیں کر سکتا کیونکہ عمرے اور حج میں ترتیب ضروری ہے پہلے عمرہ ہو اور پھر کیا ہو حج اب عمرہ کرے گا تو پہلے حج ہو جائے گا اور بعد میں عمرہ ہو جائے گا بھائی افعال حج سمجھ ہے تو لہذا اب اس شخص کا عمرہ چھوٹ گیا مولانا عمرہ اس نے چونکہ چھوڑ دیا ہے تو اب عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے مولانا کیا کرنا پڑے گی ایک قربانی کرنا پڑے گی کس وجہ سے عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اس عمرے کی اس پر قضا بھی ضروری ہوگی اس کو بعد میں قضا بھی کرے گا اور کران اس کا ختم ہوا مولانا کیونکہ کران میں تو حج سے پہلے کیا ضروری تھا عمرہ اور یہاں ہوا نہیں تو اس کا کران ختم ہوا والا نا اور جب کران نہیں تو اب قرآن کی قربانی بھی اس پر نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فَاِلَّم يَدْقُلِ بِمَكَّةً داخل نہیں ہوا حج کران کرنے والا مکہ میں وہرفاتین اور وہ متوجہ کی طرف سارا رافظ اللہ عمرتی ہی تو رافظ کا مانا چھوڑنے والا یارفضو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا فقض سارمرتی ہی بالوقوف تو وہ ہو گیا چھوڑنے والا اپنے عمرے کو بال کس کی وجہ سے وقوف کی وجہ سے یعنی وقوف آرفا کی وجہ سے وسا قطع ہو دم القران اور اس سے قرآن کا دم کیا ہو جائے گا ثاقب ہو جائے گا کیونکہ اسے دو قربانیوں کی توفیق نہیں ملی ہوئی والے ہی دم انلی عمرتی اور اس پر دم لازم ہے عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے قزا اہا اور اس پر قزا بی قزا العمر کس کو ہے عمرے کو اور اس پر عمرے کی خزا بھی ہے باب تم یہ باب ہے حج تمتع کے بیان میں بھائی تمتو کا مانا نفع اٹھانا اس حاجی نے بھی نفع اٹھایا ایک سفر میں کتنے عبادتوں کا دو عبادتوں کا بھائی باب امتو یہ باب ہے تمستو کے بیان میں تمت و افول افراد نا تمت افضل ہے افراد سے ہمارے نزدیک بھائی ہاں اب صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے ایران میں تمستو کی ایک تفصیل میں نے بتا دی صاحب قدوری آپ کو ایک فائدہ اور بھی بتلائیں گے کہ کران دو قسم آ, تمتو دو قسم پر ہے بھائی دو قسم پر نہیں یوں کہیں آ, کہ تمتو کرنے والا بہا یوں کہہ لیں تمت متمتع دو قسم پر ہے کون متمتع دو قسم پر ہے متمتع دو, دو قسم پر ہے ایک وہ متمتع جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے چلتا ہے یہیں سے لے گیا قربانی کا جانور اور ایک وہ ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر جاتا میں نے جو آپ کو حج تمسو کا طریقہ بتلایا یہ اس حاجی کا طریقہ ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر جاتا اگر متمتع اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے قربانی کا جانور تو یاد رکھنا سارا کچھ اسی طرح ہے صرف فرق یہ ہے کہ بغیر جانور کے لیے ہوئے جو حج تمتع کرتا تھا وہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا تھا کیا کرتا تھا لیکن اگر اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر گیا ہے تو یہ عمرہ کر کے اب حلال نہیں ہوگا بلکہ انتظار کرے جب حج کر لے پورا تو اس کے بعد دونوں احراموں سے اکٹھا ہی کیا ہوگا حلال بس یہ فرق فرق سمجھ میں آیا بھائی درمیان میں اب حلال نہیں ہوگا سمجھ میں آئی بات بھائی اور مسمت نے ذکر کیا حدی کو بھئی کہ حدی وہ قربانی کا جانور جو ہارم میں کیا کیا جاتا ہے میں بھیجا جاتا ہے بھائی جا حج قرآن والا بھی قربانی کا جانور لے جا سکتا ہے جہاں سے لے جانا چاہے لیکن اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے احکام میں کوئی فرق نہیں قربانی کا جانور یہاں سے لے جائے یا یہاں سے نہ لے کر جائے دونوں صورتوں میں ایک جیسا رہتا ہے لیکن تمتع میں فرق آیا کہ اگر قربانی کا جانور نہیں لے کر گیا تو عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا اور اگر جانور ساتھ لے کر گیا ہے تو پھر حلال ہی نہیں ہوگا حالت احرام نہیں رہے گا تو کہتے ہیں والمتمتع ول متمتی متمتع کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے متمتع یسو الحدیہ ایک وہ متمت ہے جو ہدی کو لے جاتا ہے ساکہ یا سوکھ کا معنی ہوتا ہے ایک جانور کو پیچھے سے ہانکنا بھائی پیچھے سے ہانکنا یہ کہلاتا ہے سوق اور آگے سے اس کو کھینچنا یہ کہلاتا ہے قود, یہ قود کہلاتا ہے بھائی تو ایک ہے سائق ایک ہے قائد سائق وہ ہے جو پیچھے سے جانور کو ہانکتا ہے یعنی جانور آگے ہے وہ شخص پیچھے ہے اس کو ہانک کر لے جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے سائق اور آدمی آگے ہے اور جانور پیچھے ہے اس کو کھینچ کر لے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں قائد بھائی اسی سے قائد بھی ہے وہ بھی کیا ہے قوم کے آگے چلتا ہے اور ساری قوم اس کے चलती چلتی ہے समझ سمجھ میں آئے تو یہاں بھی سو کا لفظ ذکر کیا بھائی یہ بہتر ہے کہ جانور کو آگے رکھے اور خود پیچھے ہو مراد لے جانا ہے بس جیسے بھی لے جائے لیکن یہ بہتر تو کہتے ہیں ول متمتی علاوہ متمتع دو قسم پر ہے متمتع یسوق ہدیہ ایک وہ متمتع ہے جو لے جاتا ہے حدی کو حدی کہتے ہیں حرم میں بھیجا جانے والا قربانی کا جانور حرم میں لے قربانی کے لیے جو جانور لے جایا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے حدی کہا جاتا ہے ہدیون ہدیون جو کہتے ہیں متمت یسوق الحدیہ ایک وہ متمت جو قربانی کا جانور لے جاتا ہے وہ متمت متمت یو اللہ یسوخ اور ایک وہ متمت ہے جو ہدی نہیں لے جاتا وسیف وسیفی امین المی اور تمتو کا طریقہ یہ ہے ہمارا نام کہ امین کہاں سے ابتدا کرے میقات سے فیحمہ بل عمراتی تو احرام باندھے گا کس کا عمرہ کا سامنے آیا لبئی کا بل عمرہ کہے گا جبکہ کران میں وہ کیا کہتا تھا لبائی کا بل عمر ہاں وکہ تھا اور مکہ میں داخل ہوگا فیصوف لہا پست کرے گا عمرے کے لیے وہ یا سا اور حلق کروا لے گا او یا بال چھوٹے کروا گا وقت حل عمر ہی اور تحقیق حلال ہو جائے گا ہو گیا وہ اپنے عمرے سے عمرہ پورا ہوا اب حلال ہو گیا وہ اقتاؤ طلبیت عزب تدا بھئی تلبیہ بھائی کا بھی چھوڑے گا یہ جو متمتع ہے کہتے ہیں بھئی جب طواف شروع کرے تو اس وقت کیا کر دے تلبیہ بند کر دے تو وَيَقْتَعُ تَلْبِيَةً اور تلبیہ وہ یکتاؤ طلبیت اور طلبیہ کو قطع کر دے گا عزب تدا ابھی جب ابتدا کرے گا طواف کی وہ یوقیم ابھی اور مقیم رہے گا مکہ میں حلال ہو کر یوم تروی تب آج یوم تروی یعنی آٹھویں ضلع مسجد الحرام تو احرام باندھ لے حج کا مسجد الحرام سے مسجد الحرام سے, سے بھائی مسجد الحرام سے باندھنا افضل ہے ضروری نہیں ورنہ مکہ میں حرام میں کہیں بھی ہو جہاں بھی ہو وہیں سے کیا کر لے احرام باندھ لے بئی اور یوم ترویہ کہا یوم ترویہ کے دن نہیں ضروری بھائی پہلے بھی باندھنا چاہے تو پہلے بھی احرام باندھ سکتا ہے بل بھائی بلکہ پہلے باندھنا افضل ہے مالانا سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں جب آ جائے یوم ترویہ تو احرام باندھ لے گا حج کا مسجد الحرام سے و فعال فالو الحاج المفریدو اور کرے گا وہ جو کرتا ہے مفرید حاجی حج افراد والا وم و تمتو اور اس پر اب کیا ہے دم دمتو ہے فلم یجد بخو فام سلاسطیا حجی پس اگر نہ پائے کوئی ایسا جانور جسے وہ ذبا کرے تو روزے رکھے گا تین دن حج میں وہ سب آتاً ازار جا الا اور سات روزے رکھے گا جب واپس اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے وہ ان اراد المتمت الحدیہ یہ دوسری قسم شروع ہو گئی مولانا و این اراد متمت احرامہ اور اگر ارادہ ہو متمت کا حدی کو لے جانے کا احرام تو کیا کرے احرام با اور یہ افغل ہے مولانا جانور لے کر جانا تو احرام احرام باندھ لے گا وسا کا حد یا اور ہانکے گا اپنے جا قربانی کے جانور کو فن کانت بدنتن قلاب یاد رکھیے قربانی کا جو جانور لے جایا جاتا ہے اگر مثلا اونٹ یا اونٹنی انسان لے کر جائے تو اس پر علامت لگائی جاتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے یہ قربانی کا جانور ہے حرم کی طرف جو لے جایا جا رہا ہے تو اگر کہیں گم ہو جائے راستے میں تو پھر کیا کر دیا جائے واپس کر دیا جائے یا کہیں پر یہ جانور پانی وغیرہ یا کسی پینے کے لیے کسی جگہ پہ, پہ پہنچے تو کوئی ان کو بھگائے نہ بلکہ ان کا احترام کرے کہ یہ تو کون سا جانور ہے قربانی تو روکیں نہ اس کو پانی وغیرہ سے بھائی تو اونٹ کو اگر لے جایا جائے, جائے تو اس پر تین طریقے ہیں بھائی یا تو اس پر کیا کر دیا جائے گا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے بھائی جس کو تجلل کہتے ہیں آیا تجلل بھائی اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے جھول جس کو کہتے ہیں اردو میں بھائی جھول ڈال دی جاتی ہے یا پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے گلے میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ لٹکا دیتے ہیں یا پرانا جوتا وغیرہ لٹکا دیتے ہیں یہ تاکہ پتہ لگے علامت کے طور پر بھائی اسے تقلید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علادہ ہار کو کہتے ہیں تقلید کا معنی گلے میں کوئی چیز ڈالنا تو یہاں بھی پرانا چمڑا یا پرانا جوتا وغیرہ کوئی چیز کیا کی ہے اس کے گلے میں لٹکبا علامت ہے لوگوں کو پتہ چل جائے جس سے بھائی اور ایک تیسرا طریقہ ہے اشعار بھائی اشار کا لغوی معنی تو ہے علامت لگانے کے اشعار لیکن اصطلاح شریعت میں اشار اسے کہتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان کو نیزے وغیرہ کے ذریعے کچھ زخمی کر دیا جاتا ہے کھال تھوڑی سی اس کی نیزے سے زخمی کر دی جاتی ہے پھاڑ دی جاتی ہے اور اس کے کوہان کو خون کر دیا جاتا ہے خون اس پر لگا دیا جاتا ہے اس سے بھی دیکھنے والوں کو کیا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے قربانی کا جانور ہے <تصفح> لیکن یہ اشار صرف اونٹ میں ہے گائے بیل یا بکری میں نہیں ہے بھائی تو اونٹ میں علامت کے تین طریقے ہو گئے یا تو اشعار ہوگا کوہان کو زخمی کریں گے یا کیا ہوگا تجلل ہوگا اس پر جھول ڈال دی جائے گی یا پھر کیا ہوگا تقلید ہوگا گلے میں کوئی چیز ڈال دی جائے گی اور اگر قربانی کا جو جانور لے جایا جا رہا ہے وہ گائے بیل وغیرہ ہیں تو اس صورت میں اشعار جائز نہیں ہے اب دو طریقے رہ گئے بھائی کون کون سے تجلل اور تقلید بھائی اور اگر بکری بھیڑ بکری وغیرہ لے کر جا رہا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز مسنون نہیں ہے بھائی نہ نہ تو کیا نہ اشعار نہ تجلل اور نہ تقلید بھائی کیونکہ بکری بےچارے بھائی ایک کمزور جانور ہے جو بھی چیز ڈالیں گے اس پر بوجھ ہوگی اس کو تکلیف ہوگی سمجھ میں ہاں کوئی ویسے کوئی چھوٹی موٹی رسی گلے میں باندھ دیتا ہے اس طرح کی کوئی چیز کوئی دھاکا وغیرہ جس سے پتہ لگے کہ یہ کیا ہے قربانی کا اس طرح کی ہلکی سی چیز کوئی باندھ دے وہ ٹھیک ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی آپ یاد رکھنا یہ جو اشعار ہے یہ سنت ہے ثابت ہے بھائی حضو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے گئے تو ان کے کوہان کو زخمی فرمایا آپ نے بھائی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت آتی ہے کہ اشعار مکرو ہے بھائی تو بھائی اشعار کیسے مکرو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرما دیا حالانکہ سنت سے ثابت حادثیث وغیرہ میں ذکر آیا تو علماء جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ مطلق اشار کو مکرو نہیں کہتے بھائی بلکہ چونکہ ان کے زمانے میں لوگ اشار میں مبالغہ کرتے تھے بھئی کوہان کے جانور کے کوہان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو کیا قرار دیا اس اشار کو مکرو قرار دیا جو ان کے زمانے والے کرتے تھے ورنہ فی نفس ہی اشار کے مکرو ہونے کے وہ قائد نہیں بلکہ اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں کئی جوابات علماء نے دیے بس یہ ایک جواب آپ یاد رکھیں کافی ہے بھئی سمجھ میں آیا اس زمانے میں کیا لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا مبالغ بھائی وہ تو علامت ہے تھوڑی سی بس کھال پھاڑ دو اس کی کاٹ دو خون نکل آئے کچھ وہ خون اس کے کوہان پر مل دو لیکن لوگ زیادہ ہی مبالغہ کرتے تھے طریقہ تو آتا نہیں ہوتا تو خوب اس کے کوہان کو زخمی کر دیتے اندر گوشت جو ہے سارا اس کا گوشت تک زخم پہنچتا تھا ہڈی تک زخم پہنچ جاتا تھا بیچارے کے تو امام اعظم خنیفہ رحم اللہ نے اس وجہ اس کو کیا فرما دیا مغرو تو فہ انکان بدانا تن قلدا بھی مزاد او نال و اشارل اگر وہ بدانہ ہو بھئی یعنی کیا ہو اونٹ مراد ہے اونٹ بھائی میں اونٹ یا گائے بیل بھی یہاں مراد بھائی فہقانت بدن تن اگر وہ اونٹ ہو یا گائے بیل وغیرہ میں سے کوئی ہو قلد ہابی مزاد تو گلے میں ڈال دے اس کے مزادہ بھائی مزادہ کہتے ہیں توشہ دان بھائی وہ چمڑے کا تھیلا جس میں سامان سفر رکھا جاتا ہے اسی طرح وہ مشکیزا جس میں سفر میں انسان پانی ساتھ لے کر چلتا اس کو بھی کیا کہتے تھے مزادہ کہتے تھے مزادہ لیکن یہاں وہ یہ وہ نہیں مراد کہ مشکیزا لٹکا دے کوئی چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ کیا کر دے اس کے گلے میں لٹکا دے سمجھ میں تھا جوتا جوتا اور اشار کرے گا بدنے کا یعنی یہاں اونٹ مراد ہے یوسف محمد ان رحم اللہ طرفین رحم اللہ کے نزدیک اشار کرے گا بھائی یعنی یہ جائز ہے یہ سنت ہے وہ ہوا اشار کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا سنا مینل الجانب ایمنی کہ زخم لگا دے سنام کہتے ہیں کوہان کو اس بدنے کے کوہان کو مینل الجانب ایمنی کس جانب سے دائیں جانب سے اور بعض نے اسی طرح لکھا ہے بائیں جانب سے تو بس علامت ہے بھائی جی ولا یو شہ روندہ ابھی حنیفہ طرح اللہ اور اشعار نہ کرے کس کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک میں نے بتایا انہوں نے کیوں مکرو قرار دیے کیونکہ اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے مبالغہ کرتے تھے فَإذا دخل جب داخل ہو جائے مکہ میں طواف کرے اور سعی کرے و لم یہ آپ کے نسخوں میں کیا ہے لفظ لم یا ہے جی لم خلیل بھی ٹھیک ہے لم یتا حل بھی ٹھیک ہے ولم لم اور حلال نہیں ہوگا حتا یو بالحج بل حج یوم ترویتی یہاں تک کہ کیا ہو احرام باندھ لے گا حج کا یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذیل حج جا کو گئی سمجھ میں آیا تو حتہ یو حریم پڑیں گے یہاں پر اس لیے کہ حتا یہاں غائب انتہا بتلانے کے لیے نہیں آ رہا حلال نہ ہو یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے کیا معنی حج کا احرام باندھ کے اب حلال ہو جائے یہ مانا ہے نہیں بھائی یہ معنی نہیں ہے تو پڑیں گے بھئی. فَإن قد احرام قبل جازا بھائی آجوی کو حج کا احرام باندھ لے اگر اس احرام کو اس پر مقدم کر دیا اس سے پہلے کر دی احرام باندھ دیا جازہ یہ بھی جائز ہے والے ہی دمتو اور اس شخص اس شخص پر کیا واجب ہے دم تمتع ہے واجب ہے مولانا کیونکہ دو عبادتیں اللہ نے نصیب فرمائی ایک سفر میں فی راہ حل خومنا فقط حل الحرام پر جب حلق کر لے بال منڈوا یا چھوٹے کروا یوم النحر قربانی والے دن فقط حل مین الحرام تو ترقی یہ حلال ہو گیا دونوں احراموں سے عمرے اور حج دونوں والئی سلی ہلی مکقاہ تہ تممت اور نہیں ہے نہیں جائز مکہ والوں کے لئے حج تمتو اور نہ حج قیران وئہ نما لهمل افراد اور ان کے ئے تو حج افراد ہی ہے خاص طور پر وہ ذاعادل متمتی اور الہ ب دی نی بعدہ فراغی یاد رکھو یہ متمتع یہ اس نے عمرہ کر لیا اب حلال ہو کر کیا ہے مکہ میں رہ رہ اگر کچھ وقت تھا اس نے کہا چلو بھائی میں گھر چلا جاتا ہوں چکر لگاتا ہوں بھائی بھائی اشور حج تو شروع ہو چکے ہیں شوال سے اسی میں وہ کسی وقت چلا گیا تھا بھائی تو آپ کہتے ہیں اگر یہ گھر آیا تو اس کا ختمت تو کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا لیکن اگر یہ حدی لے کر گیا تھا حدی لے کر قربانی کا جانور ساتھ لے کر گیا تھا پھر اس کا تمتع باطل نہیں اس لیے کیونکہ ابھی بھی وہ حالت حرام میں ہوگا کیونکہ درمیان میں حلال ہونا تو اب اس کے لیے جائز ہے تو اب حالت حرام میں اب واپس جانا ضروری ہے تو اب اس کا حج تمتع باطل نہیں پھر آجائے جائے واپس وہی وہ ازا عادل متمت و الا بلدی باد فراغی من العمر اور جب لوٹ آئے تمتع کرنے والا اپنے شہر کو بعد اپنے فارغ ہونے کے عمرے سے وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْحَدِيَةِ اور اس نے وہ قربانی کا جانور بھی نہیں لے گیا تھا بَطَلَىٰ تَمَتْتُعُوهُ تو اس کا تمت تو کیا ہو جائے گا باطل وَمَنْ اَحْرَمَ بِلْعُمْرَةِ اچھا بھئی اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحبِ قدوری ایک آدمی حج احرام باندھ لیتا ہے احرام باندھ لیتا ہے اشہورِ حج سے بھی پہل یعنی شوال سے بھی پہلے اس نے احرام باندھ لیا ہے اور گیا عمرے کے لیے تو کیا یہ حج تمتع کر سکتا ہے صاحب قدوری فرما رہے ہیں یہ عمرے کے سفر کے لیے گیا ہے اگر اکثر عمرے کا اکثر طواف اکثر حصہ طواف کا اشہور حج سے پہلے ہو گیا تو اس صورت میں یہ تمتع نہ ہوا کیونکہ اکثر حصہ طواف کا حج کے دنوں سے پہلے پایا گیا حالانکہ تمتع میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ کن دنوں میں کیا جاتا ہے حج کے دن اور اکثر حصہ کا کیا معنی یعنی سات چکر کل ہیں طواف میں تو چار چکر کیا کر چکا ہے وہ پہلے لگا چکا ہے اور تین بعد میں لگا رہا ہے تو اکثر حصہ پہلے ہوا اور اگر اکثر حصہ طواف کا اس نے حج کے شروع ہونے کے بعد کیا یعنی اس سے پہلے صرف دو یا تین چکر لگائے تھے اور باقی چار چکر کس میں لگائے اشور حج میں تو یہ, ہے. یہ کیا ہے صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ من احرام بل عمر قبل اشور حج اور جس نے حرام باندھا عمرے کا اشور حج سے پہلے حج کے مہینوں سے پہلے فطافلھا فاستوا کہ اس نے عمرے کے لئے اقل من اربع اشواتن چار چکروں سے کم چکر لگائے دیکھا چار اکثر ہے اس کم لگائے ثم دخلت اشہر الحج پھر داخل ہو گئے حج کے مہینے فتم ماھا پھر اس نے اس عمرے کو کیا کیا مکمل کیا وا احرم بالحج اور احرام باندھ لیا حج کا کان متمتع تو یہ کیا ہوا متمتع ہوا حجواف کر لیا تھا اپنے عمرے کا قبل اشور حج کے مہینوں سے پہلے اربات اشواطن فسائد یا اس سے زیادہ حجمن حامی ہی ذالی کا پھر اس نے حج کیا اپنے اسی سال میں لم متم تو اب یہ متمدیہ نہیں کیونکہ اکثر طواف کس میں پایا گیا اشور حج سے پہلے پایا گیا عام سال کو کہتے ہیں اس میم کو مشدد نہ پڑنا بھائی منہ ہی ذالکا کا وشور الحجل کادت و, الحج و, و عشر من منزل حجہ۔ اور حج کے مہینے جو ہیں وہ شوال ہے زکادہ ہے اور دس دن ہے کس میں, <سلام> میں سے دس دن ہے بھائی سمجھ میں آیا اچھا چلو مہینوں کے نام میں آپ کو ایک اور فائدہ بتلا دوں بھائی اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں آپ کو بھائی محرم سفر ربیع الاول ربیع السانی آگے کیا ہے <سلام> جمادی الاول جمادی الاول سارے لوگ یوں پڑھتے ہیں مولانا غلط ہے اصل لفظ ہے جمادہ جمادہ سمجھ میں آیا اور جمادہ موصوف ہے اللہ آگے اس کی صفت ہے اور جمادہ کا لفظ مؤنث ہے تو صفت اللہ بھی کیا آئے گی منس ربی الاول ربی اانی ربی کا لفظ مذکر ہے تو صفت الاول اول وہ بھی کیا ہی؟ مذکر لیکن جمعہ کا لفظ کیا ہے تو اس کی صفت الا آئے گی بھائی اور اسانیہ جمع اللہ جمع دستانیہ سمجھ میں آیا تو اس یہ بڑی غلطی کرتے ہیں بھائی عام لوگ سب لوگ بھائی yeah. کیا پڑھتے ہیں yeah. جمعی اول جمادی تو لفظ ہی نہیں اگر لفظ بھی ہو یا پر زمہ عربی میں آتا ہی نہیں ہے بھائی سمجھ میں قاضی پر کبھی ضمہ آیا یا پر رفع کیا ہوتا ہے تقدیری تو پھر یہ دوسری غلطی یہ پھر ہو گئی مانا ایک لفظ غلط پڑھا پھر اس پر اعراب بھی کیا کر دیا یا زمہ پڑھ دیا بھائی تو الفظ ہے مرانا جمعہ تو پڑھیں گے جمعہ اللہ اور جمع دس ثانیہ جمادہ مونس ہے معرفہ ہے تو اس صفت کیا آئے گی مونس اور معرفہ اللہ جمع اللہ اور جمعہ دس ثانیہ مونس اور معرفہ آئے گی بھائی اچھا بھائی تو اشور شہج کے مہینے جو ہیں شوال ہے زکادہ ہے اور دس دن ہیں ذی الحجہ میں سے فن قدم احرام بل حج علیہ ناقد حج ہوں اگر مقدم کر دیا کسی نے اپنے احرام حج کے احرام کو ان مہینوں پر تو بھی اس کا احرام جائز ہے بھائی یاد رکھو ایک آدمی رمضان میں اور رمضان سے بھی پہلے حج کا احرام باندھ کر چل پڑا تو کیا یہ درست ہے کہتے ہیں بھائی احرام حج کے لیے شرط ہے میں حج کے افعال حج کے دنوں میں ہونے چاہیے احرام پہلے سے بھی باندھ لے تو بھی یہ جائز ہے تو کہتے ہیں فینقدم الاحرام بالحج عليها اگر حج کا احرام مقدم کر دیا ان مہینوں پر تو پھر بھی اس کا احرام جائز ہے وان عقد حج و اس کا حج, حج منقد ہو جائے گا و اذا حاضت المراه عند الاحرام بھائی عورت ہے اس کو حیض اگیا بھائی ان ایام ح... جن جب اس نے احرام باندھنا تھا کیا کرنا تھا احرام باندھنا تھا تو حیض آ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں غسل کرے اور احرام پہن لے یعنی کہ نیت کر لے کیونکہ عورت کا احرام تو وہی کپڑے ہیں بھائی اور یہ سارے حج کے افعال کرتی چلی جائے لیکن لیکن طواف نہیں کرے گی بھائی طواف کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے اور حالت اس حالت کے اندر مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں تو باقی تمام افعال وقوف بھی کرے رمی جمار بھی کرے سائی بھی کرے ساری چیزیں جائز ہیں اس کے لیے بھائی اچھا بھائی تو کہتے ہیں تو طواف بعد میں کرے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی طواف زیارت تو فرض ہے بھائی وہ بعد میں کرے گی وہ زاحظ احرامی جب حاضہ ہو جائے عورت احرام کے وقت غسل کر لے و احرام تو باندھ لے وسان کمایت نا حاجو اور اسی طرح کرے گی جیسے کہ حاجی کرتے ہیں غیر انہا لا تطوف بیتی علاوہ اس کے کہ وہ طواف نہیں کرے گی بیت اللہ کا تا تت یہاں تک کہ کیا ہو جائے پاک جب پاک ہو جائے پھر طواف کرے بھائی وہ حاض بادل وفی بھی آرافاداف زیا بھئی ایک عورت ہے وہ آخر میں جا کے اس کو حضایا آرافا بھی کر چکی ہے طواف زیارت بھی حج کے افعال پورے کر چکی ہے اب حائضہ ہو گئی لیکن رخصتی سے پہلے تو طواف ودا بھی واجب ہے بھائی طواف صدر جس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی عورت کے لیے رخصت ہے اس مسئلے میں وہ کیا کر دے سکتی ہے طواف ودا کو چھوڑ سکتی ہے جب حائضہ ہو جائے تو ویسے ہی چل پڑے بھائی تو کہتے ہیں بھائی اذا حضرت بعد الوقوف يا جو حیضه ہو جائے عورت وقوف عرفہ کے بعد عبادت طواف زیارتی اور طواف زیارت کے بعد بھائی ان صرفات تو لوٹ جائے پھر جائے م مکہ تا مکہ سے ولا شيء عليها لتر کی طواف الصدری اور اس پر کوئی چیز نہیں ہے یعنی کوئی قربانی واجب نہیں ہے کوئی دم واجب نہیں ہے لتر کی طواف الصدری طواف صدر کو چھوڑنے کی وجہ سے یعنی وہ تواف ودا کو چھوڑنے کی وجہ سے چلیے بس مولانا رحو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام